السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین مشاہدات عقیدے واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے ہر ہفتے عشاء کی نماز کے بعد اس جامع مسجد میں کی جاتی ہے لگاتار تین ہفتوں سے آیت الکرسی کی تفسیر اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں آج بھی ہماری گفتگو آیت القرسی کی تفسیر ہی سے متعلق ہوگی اور یہ آخری درس ہوگا آیت القرسی کی تفسیر کے حوالے سے ہماری گفتگو پہنچی تھی اولا خیتون اب شہم اللہ شاہ یہاں تک گفتگو ہو گئی تھی اس کے آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وسیع کرسیواتی ولا اللہ تعالی کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے <Scotland> <ram> <S relatives> <S々> اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئی ہے سات آسمان ہیں اور زمینیں بھی سات ہیں جیسا کہ حدیث کے اندر بیان کیا جاتا حدیث کے اندر باقاعدہ سراحت کے ساتھ آیا ہوا ہے اور قرآن کریم بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ جس طریقے سات آسمان ہیں ایسے ہی سات زمینیں بھی ہیں آیت الکرسی کو اسی کرسی کے لفظ کی بنا پر کہا جاتا ہے آیت الکرسی جو قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے اسی لیے اسے آیت القرسی کہتے ہیں کیونکہ کرسی کا لفظ اس آیت کے اندر آیا ہوا ہے کرسی سے مراد کیا ہے کرسی سے مراد ہے اللہ رب العالمین کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ جی جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں بیان کیا اور یہ تفسیر ان سے منقول ہے اور اس پر اجماع ہے صالحین کا اور جو ان کے منہج اور عقیدے پر قائم ہیں ان سب کا اجماع اتفاق اس بات پر کہ ہاں کرسی سے مراد کیا ہے اللہ رب العالمین کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے اور یہ بہت عظیم مخلوق ہے سب سے عظیم مخلوق عرش ہے اس کے بعد کرسی ہے جیسا کہ عرش کے تعلق سے آتا ہے کہ سب سے عظیم مخلوق جو ہے عرش ہے حدیثوں کے اندر اور کرسی بھی اللہ کی سب سے بڑی مخلوقات میں سے ہے عرش کے بعد اس کا جو ہے مقام اور مرتبہ آتا ہے کرسی کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے جو جس کے بارے میں علماء کے ہاں قدر اختلاف ہے کہ حدیث صحیح ہے صحیح نہیں ہے کچھ علماء اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں بہرحال اس حدیث سے کرسی کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کرسی کتنی عظیم مخلوق ہے اور پھر عرش اس سے زیادہ کتنی عظمت والی مخلوق ہے حدیث یہ ہے کہ مل کرسی فلا کرسی کی مثال عرش کے سامنے ایسی ہے اللہ کا حل قطب من حدیب جیسے لوہے کی کوئی انگوٹھی ہو لوہے کی کوئی رینگ انگوٹھی ہو القیت بئی نہ دوہرۂ فلاطم نہ جسے زمین کے کسی صحرا اور چٹل میدان میں پھینک دیا گیا ہو اسی طریقے سے کرسی کی مثال ہے عرش کے سامنے جس کرسی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ کرسی یہ والا ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو یہ کرسی گھیرے میں لیے ہوئی ہے اس کرسی کی مثال عرش کے سامنے کیسے ہے جیسے چٹل میدان میں آپ بہت بڑا میدان ہے اور اس میں لوہے کی انگوٹھی آپ پھینک دیں اور اس چٹیل میدان کے سامنے اس انگوٹھی کی جو حیثیت ہوگی وہی کرسی کی حیثیت عرش کے سامنے ہے آپ اندازہ لگائیں کہ عرش کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ رب العلامین کی اور کرسی بھی کتنی بڑی مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کو وہ اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے تو کرسی کا مطلب کیا ہے اللہ رب العامین کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ جو اہل بدعات ہیں جو سلب صالح کے عقید اور منحج پر نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا غلبہ مراد ہے ان کا کہنا باطل ہے کیونکہ علم کی تو دلیلیں بہت ساری ہیں مران کے اندر یہاں اللہ نے کرسی استعمال کیا تو کرسی جب کہا جاتا ہے عربی زبان میں تو کیا مراد ہوتا ہے آپ کسی عربی سے پوچھئے کرسی مانا تو بتائے گا کرسی اس کو کہتے ہیں اور کرسی علم کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے جہاں تک اس کے علم کی بات ہے تو بے شمار دلیلیں ہیں اللہ رب العامین کی قرآن میں حدیثوں میں کہ اللہ رب العامین کا علم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئی ہے لیکن یہاں کرسی مراد جیسا کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اور اس پر سب کا اجماع ہے کہ یہاں کرسی مراد اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے اس لیے یہ کہنا کہ یہاں علم مراد ہے یہ غلط ہے اور یہ علم یہاں پر مراد نہیں ہو سکتا جی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم صرف آسمان اور زمین کو نہیں گھیرے ہوئی ہے دنیا کی ہر مخلوق کو ہر چیز کو وہ قدا کابک الشعین علم ہر چیز کو اللہ بامن اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے تو یہاں کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ لیکن کرسی کیسی ہے اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے جیسے عرش کے بارے میں کہ اللہ عرش پر جلوہ ہے لیکن عرض کی کیفیت کیا ہے کس طریقے سے ہے وہ ہمیں نہیں معلوم کیونکہ اس کی جو تفاصیل ہیں وہ نہیں بیان کی گئی لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ عرص پر جلوہ فروز ہے ایسی کرسی کے بارے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ بھی ہیں دو قدم بھی ہیں دو آنکھیں بھی ہیں اللہ رب کو کنگلیاں بھی ہیں لیکن کیسی ہمیں نہیں معلوم لیکن قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے اس لیے ہمارا اس پر ایمان ہے کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے کہ کی کیسی ہیں وہ اللہ بہتر جانتا لیکن چونکہ یہ ساری چیزیں ساری صفات خود اللہ نے بیان فرمائی ہیں اور سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والی جو ذات ہے انبیاء کی ہمانوی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بیان فرمائی ہیں اس لیے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے لیکن کیسی ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے اس کا انکار کرنا یہ باطل ہے جی ہاں تو کیسی ہے کرسی اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے صاحبہ نے نہیں پوچھا ایک آدمی آتے ہیں ہستمام مالک کے پاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی کیسے مستوی ہے ہست امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک دم ان کے سخت سردی کے زمانے میں انہوں نے سوال کیا تھا مدینے کے اندر سردی تھی اس وقت جب یہ سوال کیا اس بندے نے تو ان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا اور انہوں نے کہا الاستواء معلوم استواء استوا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا والایمان ایمان بہی واجب اس پر ایمان لانا واجب ہے والکیف و مجہول لیکن کیفیت مجہول ہے نہیں جانتے کیفیت کیسی ہے عرش پر جلوہ فروض ہونے کی وہ سوال و انح و بداعت اور اس طرح کا سوال کرنا بدعت ہے پھر آپ نے اپنے تلامزہ سے شاگردوں سے کہا بداتی آدمی اس کو مسجد سے نکال دو پھر انہوں نے مسجد سے نکال دیا مدینے کی مسجد سے مسجد نبوی سے امام مالو جنہیں امام و دائر ہجرا کہا جاتا تو انہوں نے کہا استعمال تو معلوم ہے کہ اللہ عرش پر جلوہ فروز ہے مستوی ہے بلند ہے عرش پر لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم یہی تمام صفات کے بارے میں ہے کرسی ہم جانتے ہیں کرسی کسے کہتے ہیں لیکن کسی اس کی صفت ہے کیا کیفیت ہے اس کا علم اللہ کے علاوہ ہمارے پاس نہیں ہے بہت ساری چیزوں کا علم ہمارے پاس نہیں سے پہلے کے درست میں نے بتایا تھا کتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے پچیس نبیوں کا ذکر ہے قرآن میں باقی نبیوں کا نام ہی ہمیں نہیں معلوم ہے اللہ نے کتابیں اتاری بہت ساری کتابیں دی لیکن چار پانچ کتابوں کا نام آتا ہے باقی کتابوں کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے کتنی قومیں دنیا کے اندر آئیں ہمیں نہیں معلوم ہے آخرت کے بارے میں ابر کے بارے میں اور پرسرات کے بارے میں جنت اور جہنم کے بارے میں جو چیزیں بتائے گی باقی اور کیفیات اور صفات ہمیں ان کے بارے میں علم نہیں ہے لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں اسے ایمان بالغیب کہا جاتا اور یہ سب سے عظیم صفت ہے کہ ان دیکھے اس پر ایمان لانا بغیر دیکھے کیوں اس لیے کہ جو سب سے زیادہ صادق ہے سچی ذات اللہ تعالیٰ کی اس نے بتایا ہے اس کے نبی نے بتایا ہے حدیثوں کے اندر قرآن کے اندر اس لیے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے تو کرسی کیسی ہمیں نہیں معلوم لیکن کرسی اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے اور عبداللہ بن مسعود سے آتا ہے بیان فرماتے ہیں کی ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت کی دوری ہوتی ہے ہر آسمان سے لے کر کے دوسرے آسمان کے درمیان کتنے آسمان ہے سات آسمان ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت اب دیکھیے یہ دنیا یہ کائنات کتنی بڑی ہے اندازہ ہم نہیں لگا سکتے اس کا پھر فرماتے ہیں کہ ساتویں آسمان اور کرسی کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے پھر کرسی اور پانی کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے اور اس کرسی کے اوپر پانی اور پانی کے درمیان اس پانی پر عرش ہے اور اللہ اربامین عرش پر جلوہ فروغ ہے اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیں اور ان مخلوقات کی عظمت کا اندازہ لگائیں جی ہاں کہ ہر ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے اور پانی اور کرسی کے درمیان پانچ سو سال اور اس پانی پر اللہ اربامین کا عرش ہے اس عرش پر اللہ جلوہ افروز ہے اور تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا علم اللہ رب کو ہوتا ہے حتیٰ کہ ہمارے دلوں میں جو بات آتی بھی ہے وہ سوسے بھی آتے ہیں جو خیال بھی آتا ہے ان کا بھی علم اللہ عبامین کو ہوتا ہے تو اللہ کی ذات بہت عظیم ہے بہت بلند ہے وہ عرش پر جلوہ فروز ہے تو کہنا یہ ہے کہ ہاں کرسی سے مراد کیا ہے اللہ رب کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ بھئی کرسی سے کیا مراد ہے آپ فوراََ بتائیے اسی بات کو پوچھے دلیل کیا کہا کہ کہیے کہ اس پر اجماع ہے عبداللہ عباس کا کہنا ہے اور اس پر سب کا اجماع ہے تمام کیا نام ہے سلب صالحین کے منہج پر چلنے والوں کا اور ان کا یہ کہنا اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کیونکہ یہ چیز انسان اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتا اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتا انہوں نے سنا نبی سے نبی نے بتایا اور پھر انہوں نے امت کو بتایا کہ یہاں پر مراد اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ جی ہاں پھر اللہ کیا حکمت والا یہ حفظ و ہما یہ دونوں آسمان اور زمین اور ان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ ہی اکتاتا ہے یعنی اللہ رب العالمین پر کوئی بوجھ نہیں ہے یہ اسے کوئی تھکاوٹ نہیں لاحق ہوتی ہے اسے اکتااہٹ نہیں ہوتی ہے مخلوق کا معاملہ اس کے برعکس ہے مخلوق کچھ کام تھوڑی دیر کے لیے کام کرے گا کرے گی مخلوق کام اور تھک جاتی ہے مخلوق لیکن اللہ ابراہین کے لیے اونچی مثال ہیں اللہ ابراہین کو تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی ہے اللہ فرماتا کہ ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا زمینوں کو مَسَّنَا مس ثنا الغوب ہمیں تھکاوٹ اور ابتاحٹ لاحق نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ خد حسینت اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اسیند آتی ہے اسی کے اندر اللہ ابراہیمین نے بیان فرمایا تو اللہ ابامن کی ذات جو ہے بہت ہی زیادہ عظیم ہے آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ اس سے گھبراتا نہیں ہے نہ اس کو کوئی اکتااہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی اللہن تھکتا ہے کہ یہ تھکنا اور اگتانا یہ نقص ہے یہ کمی ہے اور اللہ ابامن ہر نقص اور کمی سے پاک اور منزہ ہے اگتانا یہ کیا ہے یہ نقص ہے کمی کی بات ہے یہ یہ مخلوق کے ساتھ ہے لیکن اللہ اللہن ان تمام چیزوں سے بری ہے اللہ رب برامین کے لیے اس کے جو ضد ہے اپوزٹ ہے یعنی اللہ کے حفاظ کرنا کیونکہ اللہ تیم و اسلامات و ہے اللہ پوری دنیا کا پوری کائنات کا نگہبان ہے نگراں ہے جب وہی اسی کو اکتاحٹ ہو جائے گی یا اسی کو اونگ اور نیند آ جائے گی تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا آپ اس کو مثال سے یہ مثالیں سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہیں اللہ کے لیے اونچی مثالیں ہوتی ہیں اگر پائلٹ سو جائے گا جہاز چلاتے ہوئے یہ ڈرائیور اگر گاڑی چلاتے ہوئے سو جائے گا تو کیا انجام ہوگا گاڑی کا یا پائلٹ کا جہاز کا انجام کیا ہوگا اگر سو جائے اسے نیند آ جائے ہے کہ نہیں تو اللہ کو نیند آتی ہے نہ اسے اکتااہٹ ہوتی ہے اللہ کے لیے ہر طرح کا کمال ہے اللہ ہر نقص سے ہر عیب سے ہر کمی سے اللہ ہر بلامن پاک ہے تو اللہ یہ اود و حفظ ہما آسمان و زمین کی حفاظت اور آسمان و زمین کے اندر پائی جانے والی تمام مخلوقات کی حفاظت تمام چیزوں کی حفاظت سے نہ اللہ تعالیٰ کو اکتاف ہوتی ہے اور نہ یہ اللہ بامن اس سے تھکتا ہے اللہ کے لیے ہر طرح کا کمال ہے پھر آگ بہ علی العظیم اللہ تعالیٰ ہی بلند ہے اور عظیم ہے علی مان بلند اللہ علی بلند برتر بالا اللہ سب سے بلند ہے اور یہ جو بلندی ہے تین طرح کی ہے ایک بلندی ہے علوع قہر قہر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حرب العالمین کو ہر چیز پر غلبہ حاصل ہے اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اللہ ہی کی مشیت سے دنیا کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سب کی مشیت پر غالب ہے اللہ کا حکم سب کے حکم پر غالب ہے یہ ہے قہر کا مطلب کہ اللہ سب پر بلند ہے اس کا حکم سب پر غالب ہے اس کی مشیت سب پر غالب ہے اللہ الخلق ولامر اللہ ہی کے لیے تمام مخلوقات یعنی اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ولامر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے فتبار اللہ رب، تبارک اللّہ رب العالمین اللہ رب العالمین کی ذات بہت بابرکت ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سب پر غالب ہے اللہ تعالیٰ کا حکم سب پر غالب ہے اس کو غلبے والی بلندی کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کسی کا حکم نہیں چلتا ہے اللہ کا حکم آ گیا قیامت قائم ہو جائے گی اللہ کا حکم آ گیا موت کی موت آ جاتی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا زلزلے کا زلزلہ آ جاتا ہے اللہ کی مشیت پر تمام چیزیں ہوتی ہیں وہ ما اون اللہ این شاء اللہ تمہاری چاہنے مشیت سے کچھ نہیں ہوتا وہی ہوتا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اللہ کی مشیت سب پر غالب ہے اللہ تعالی کا حکم سب پر غالب ہے اللہ کے ارادہ سب پر غالب ہے اس کو کہا جاتا ہے علو القر اور ایک دوسرا علو ہے بلندی جس کے معنی قدر و منزلت کہ اللہ رب العالمین سے کوئی عظیم ذات نہیں ہے ہر طرح کی قدر اور منزلت اور بلندی ادب اور تکریم کس کے لیے ہے اللہ رب العالمین کے لیے اس کو علوی قدر کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو قدر اور منزلت کے اعتبار سے یعنی اللہ رب العالمین کا حق سب سے بڑا ہے یہ مطلب اس کا ہے جب اس کا اس کی قدر زیادہ ہے اس کا مقام زیادہ ہے تو اللہ ابرامین کا حق بھی سب سے بڑا ہے پوری دنیا میں پوری کائنات میں سب سے بڑا حق اللہ برامین کا اللہ کے بعد انبیاء کا حق آتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ رب کا سب سے بڑا احسان ہے اللہ نے سب پر احسان کیا پوری انسانیت پر ہم پر آپ پر سب پر انبیاء پر اللہ تعالیٰ کا احسان اللہ تعالیٰ اگر ان کو نبی نہ منتخب کرتا تو نبی نہیں ہوتے اللہ کا فضل ہوا تب اللہ رب العامن تب ان کو نبوت کا مقام مرتبہ ملا تو سب سے بڑا حق اللہ رب العامن کا سب سے بڑا حق اور اس کا حق یہ کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اگر شریک ٹھہرائیں گے تو دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ سے معاف نہیں کرے گا سب سے بڑی غداری ہے یہ سب سے بڑی غداری جیسے ملک کا غدار اس پھانسی دے دی جاتی ہے کنی پھانسی دی جاتی ہے جو ملک غدار ہوتا ہے ہر ملک کے قانون کے مطابق اس کو پھانسی دی دی جاتی ہے ایسے جو اللہ تعالیٰ سے غداری کرے گا اس کے لیے جہنم کی سزا اللہ رک اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا پیدا کیا رب العالمین نے وہی خالق ہے وہی روزی دینے والا وہی تمام نعمتیں دینے والا وہی احسان کرنے والا سب کچھ ہم سانس بھی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے احسان سے کھانا ہمارے پیٹ میں جاتا اللہ تعالیٰ کے احسان سے بہت سارے علماء نے لکھا کہ انسان جو کھانا کھاتا ہے اس کے اندر تین سو ساٹھ نعمتیں ہوتی ہیں اتنا سارا انعام اتنا سارا احسان اللہ رب الامن کا وہ ان تعدن نعمت اللہ علیہ سے اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنو گے تم گن نہیں سکتے یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت کسی ربیع نہیں دی ہے یہ نعمت کسی فقیر کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے یہ ساری نعمتیں اللہ رب العامن کی طرف سے اس لیے جب سب سے زیادہ احسان اللہ کا ہے تو سب زیادہ حق بھی اللہ رب العالمین کا ہے اسے اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ کے حق کی جو تلفی ہوگی تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا ہاں انسان اگر توبہ کر لے اللہ مہربان رحم دل معاف کر دے گا لیکن بےغیر توبے کے اگر کوئی مرج آئے اور اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیر کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا کیونکہ سب سے بڑی غداری ہے سب سے بڑا گناہ ہے یہ سب سے بڑا منکر سب سے بڑی معاشیت سب سے بڑا شر سب سے بڑی برائی دنیا کے اندر شرک سے بڑی کوئی برائی نہیں جی تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا جی تو یہ کیا ہے الوئے قدر کا مطلب یہ کہ سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے اور سب سے زیادہ اسی کے حقوق بندوں کے اوپر عائد ہوتے اور اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عائب سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے اس کے اندر یہ بھی شامل ہے تو یہ دو طرح کی بلندی ہو گئی ایک بلندی میں نے کیا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی مشیت سب پر غالب ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا تبھی کوئی چیز ہوتی ورنہ نہیں ہوتی, ہوتی, ہوتی نمبر ایک نمبر دو اللہ کے لیے ہر طرح کی قدر و منزلت اللہ کا حق سب سے بڑا اللہ ہر عیب سے پاک ہر نقص اور ہر کمی سے پاک یہ دو بلندی ہو گئی یہ دو بلندی سارے لوگ مانتے ہیں ٹھیک ہے سارے لوگ مانتے ہیں سارے لوگ مطلب جو جہمیہ معتزلہ صوفیہ اہل باطل اور معاف کیجیے ہمارے یہاں جو دیوبندی اور بریلوی ہیں وہ بھی ان دونوں کو مانتے ہیں لیکن ان دونوں میں ایک بڑی جو بلندی ہے جو ذات کی بلندی ہے وہ لوگ نہیں مانتے ہیں وہ ذات کی بلندی کیا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں آپ ان سے پوچھیے اللہ کہاں کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یہ دبندیوں کا بھی عقیدہ ہے بریلیوں کا بھی عقیدہ یہی ہے تمام صوفیوں کا عقیدہ یہی ہے جہمیہ کا عقیدہ یہی ہے جو کہتے تھے قرآن مخلوق ہے معتضلا جو حدیثوں کا انکار کرتے تھے اپنی عقل کی بنیاد پر کہ ہماری عقل میں حدیث نہیں آتی ہم اس کو نہیں مانیں گے آج بھی لوگ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ بھائی حدیث ہمیں سمے میں نہیں آتی ہے اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں جی ہاں حدیث سے بڑی اپنی عقل کو سمجھتے ہیں اللہ نے دیا عقل کو حدیثوں کو دین کو سمجھنے کے لیے وہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی علم ہے نہیں اسی لیے جب آپ حدیث لے کر کے کسی عالم کے پاس جائیں گے حدیث کا معنی بیان کر دے گا قرآن کی بہت ساری آیتیں سمجھنے آتی ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ قرآن کی آیتوں کو انکار کر دیں یہ قرآن کی آیتوں کو جو ہے ہم نہ مانیں باللہ ازب اللہ علم حاصل کریں گے تب اس کا معنی معلوم ہوگا یہ اگر انکار ہی یہ ہو تو پھر کیا بچے گا سب چیزوں کا انسان انکار کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے جس کو الوزاد کہا جاتا ہے یہ نہیں مانتے وہ لوگ اور وہ تمام آیتیں جن میں اللہ رب العلامی نے سقیدے کو بیان کیا ہے اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں وہاں کہتے ہیں, وہاں مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر بلند ہے اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے اللہ سب پر غالب ہے اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اللہ ہی کا حق سب سے بڑا ہے یہ جو دو طرح کا علو اور بلندی میں بیان کیا وہ مراد لیتے ہیں اور اس بلندی کا انکار کہتے ہیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ذات کی بلندی نہیں مانتے اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے وہ لوگ یہ ان کا عقیدہ یہ عقیدہ سراسر باطل عقیدہ ہے اور امام القیم رحمۃ اللہ علیہ نے میں نے اس سے پہلے بیان کیا ہے اپنے استاد شیخ الاسلام نے تیمیہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک ہزار سے زیادہ دلیل اس بات کی کہ اللہ ابامن کی ذات عرش پر جلوہ فروغ ہے اور یہ تمام نبیوں کا دین یہی تھا حضرت موسا نے بھی یہی دین دیا تھا کن کو فرعون کو اور لوگوں کو اسی لیے فرعون نے کیا کہا ہمان سے کہ میرے لیے سیڑھی بناؤ اونچی میں آسمان میں جا کر کے دیکھتا ہوں موسا کے رب کو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ہی ان کو تعلیم دیا تھا کہ اللہ کے ذات اوپر ہے ہمارے نبی کے پاس ایک عورت لائی جاتی ہے لونڈی ہمارے نبی نے پوچھا کہاں اللہ تعالی اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے لونڈی کو معلوم تھا یہ اور پوچھا آپ نے کہ میں کہوں کہا آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں آپ نے کہا اسے آزاد کر دو اور یہ مکہ کے مشرقین کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے یہ بھی ان کا عقیدہ تھا لیکن آج کے مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے مرسد احمد وغیرہ کی حدیث ہے کہ حسین ایک صحابی ہیں بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا عمران بن حسین کا نام سنے ہوں گے آپ لوگ عمران بن حسین عمران بیٹے کا نام حسین باپ کا نام دونوں صحابی ہیں عمران کہتے ہیں کہ حسین ہمارے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے نبی کے پاس تشریف لائے تمہارے ابن نے پوچھا کتنے خداوں کو پوچھتے ہو کہا, سات. کہا, چھ زمین میں ایک کہ آسمانوں کے اوپر ہے پھر پوچھا کہ جب تمہیں پریشانی آتی مصیبت تو کس کو پکارتے ہو کہا جو اوپر اس کو پکارتے کس نے کہا حسین جو مسلمان نہیں ہوئے تھے پھر بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا سات خدا کو مانتے تھے ایک اوپر فی الد و واحد الفی سما سات زمین میں اور ایک اوپر ہے جس کو ہم مانتے پھر ہمارے بھی نے پوچھا کہ بھائی جو جب تم پریشانی میں آتے ہو مصیبت میں تو کس کو پکارتے ہو کہا اوپر والوں کو پکارتے ابھی ہمارے شیخ علی سرور صاحب نے سر الکمان کی ہے تلاوت کی نا پہلے پہلی رکاعت کے اس میں کیا بیان کیا ہے اللہ رب العمی نے جب ان کی کشتیاں بھور میں فستی ہیں فعزہ را کہ وہ فلفل اللہ اللہ جب ان کی کشتیاں بھور میں پھنستی ہیں تو سب کو بھول جاتے ہیں اس رب کو پکارتے ہیں اللہ رب کو جو اوپر ہے، اسی کو پکارتے ہیں جی ہاں تو یہ مشرقین کا یقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر اجماع ہے صحابہ کا تابعین تین سو سالوں تک اس پر اجماع تھا جب بعد میں جہمیا اور اسار لوگ پیدا ہوئے تب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے لہذا میرے بھائیو بہت خطرناک عقیدہ ہے یہ یہ اس کو نہیں مانتی ہے لوگ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے ان کو بھی ہدایت دے جب ان کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اس لیے میں نے پہلے اپنے ہدایت کے لیے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت ہے اور ان کو بھی ہدایت دے وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جبکہ قرآن میں سات جگہوں پر اللہ نے شاہ فرمایا کہ الرحمٰن اور ارشت طباء اللہ تعالیٰ کے ذات ارش پر کیا ہے مستوی ہے جلوہ فروز ہے اگر یہ مراد لیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب الام غلبے والا ہے تو عرش کی کیا کا معنی کیا بیان کریں گے عرش تو ایک مخلوق ہے نا اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا پھر اس کا مطلب کیا ہوا وہ تو جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی سے کوئی چیز ہوتی ہے وہ تو اللہ نے دیگر آیتوں کے اندر بیان کیا ہے اس کا کیا معنی بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اور رحمٰن استوا اللہ. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی عرش پر جلوا فروز عرش کا کیا معنی بیان کریں گے کہ ارش کا معنی کہ اللہ تعالی سب پر غالب ہے وہ تو اللہ رب العالمین دیگر آئے کہ کی اول ہے فوقۂ عبادی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے اللہ تعالیٰ کے حکم چلتا ہے اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے عرص تو ایک مخلوق اس کا معنی کیا بیان کریں گے لیکن کھینچان کے لوگ اس کا معنی وہی بیان کرتے ہیں کہ اس کا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب پر غالب ہے نہ من اللہ یہ بہت بڑی تعریف ہے قرآن کی یہ معنوی تعریف ہے اس لیے عقیدے کو بدلیے اور جو اہل سنت الجماعت صحیح اہل سنت الجماعت ہے ان کا جو ہے عقیدے کو اپنائیے صحابہ طب تابین کے عقیدے کو سلب صالین کے منحص پر چلنے والے لوگوں کے عقیدے کو اپنائیے اللہ تعالیٰ کے لئے تین طرح کی بلندی ہے علوہ قہر علویہ قدر اور منزلت اور ذات کی بلندی علویہ ذات امام زہابی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث مورخ گزرے ہیں انہوں نے کتاب لکھی الاح کتاب علو ایک کتاب ہی لکھی باقاعدہ انہوں نے اور اس کی باقاعدہ کیا نام ہے تخریج کی ہے اس دور کی عظیم مجدد محدث امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں انہوں نے قرآن کی بہت ساری آیتیں حدیثیں سرب سال کے اقوال ساری چیزیں انہوں نے بیان کی اور میں نے بیان کیا کہ ایک ہزار سے زیادہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ابامن کی ذات کہاں ہے اللہ ابامن کی ذات جو ہے عرش کے اوپر ہے جی ہاں قرآن کی کچھ آیتوں سے لوگ اسلال کرتے ہیں کہ اللہ کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالی تو یہاں سات کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہمارے ساتھ اگر اللہ تعالی ہر جگہ ہوتا تو معراج کا واقعہ پیش آتا معراج کا واقعہ پیش آیا قرآن اللہ نے اوپر سے نازل کیا ہمارے اعمال اوپر پیش ہوتے ہیں اوپر جاتے ہیں ہے کہ نہیں ہے جب العمین کہاں سے آتے تھے اگر اللہ تعالی ہر جگہ تو اللہ عبلامین نے قرآن کو اوپر سے نازل کیا جب المین اوپر سے آتے تھے جی ہاں تو اللہ تعالی ہر جگہ ہے تو پھر یہ مہراج کا واقعہ پیش کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ مہراج کا واقعہ پیش اللہ کے نام ہے اللہ سبحان ربی اللہ اللہ ہی کے لیے بلندی ہے جی ہاں یہ فطرت ہے انسان کی ہندو بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں بھگوان اوپر والا جانے کہ نہیں کہتے ہیں بھائی اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ لوگ بولیے ہو سکتا ہے کوئی سنے جو ہمارے یہاں ہمارے جو غلط عقیدے پر کہے گا دیکھو مولانا ہے اور, اور اس طرح کے مزید بیٹھ کر کے جھوٹ بولتے کہتے ہیں کہتے کہ نہیں ہمارے ہاں ہندو کہ اوپر والا جانے ہمیں اوپر ہاتھ جاتے ہیں اوپر والا جانے بھگوان جانے اوپر والا جانے تو انسان کی فطرت ہے یہ کہ اللہ تعالی اوپر ہی ہوگا وہ ہر جگہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ جی ہاں اور ان آیتوں کا مانا مطلب نہیں ہے وہ جو ہمارے یہاں کے لوگ براد لیتے ہیں بلکہ ان آیتوں کا مانا ہوا ہے جیسا کہ امام ونیفا نے بیان فرمایا امام محمد بنمبل نے اور تمام علماء نے بیان فرمایا کہ کا مانا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے تمہارے ساتھ ہے یعنی اللہ تعالی کا علم ہے تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تو کو سب معلوم ورنہ اس کی ذات کہاں ہے عرش پر جلم افروز ہے اور اس سے پہلے بھی میں کئی بار یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ امام منیفا رحمتہ اللہ علیہ کے شاگردوں نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن اس کا عقیدہ یہ ہو کہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ عرش کہاں ہے تو امام منیفا کا کیا فتویٰ بھائی امام منیفا کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے جو یہ کہے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن عرش کہاں ہے آسمانوں پر ہے نیچے ہے کہاں نہیں معلوم یہ کہ اگر ہمیں نہیں معلوم ارش کہاں تو مام کیا کہتے ہیں مسلمان نہیں وہ کافی رہی ہے اسی امام منیفا رحمتہ اللہ علیہ کے ماننے والوں کا عقیدہ اللہ ہر جگہ ہے کیونکہ امام منیفا کو لوگ عقیدے میں نہیں مانتے وہ لوگ میرے پاس ایک کتاب ہے اور میں نے اس کا ذکر بھی اس سے پہلے کیا کرتے رہتے ہیں کیونکہ حق بیان کرنا چاہیے جب تک نہیں بیان کریں گے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا باقاعدہ انہوں نے بیان کیا ہے کئی علما کی دستخط ہے اس کتاب کے اوپر عقائد علما اہل سنت دیوبند اس پر باقاعدہ کئی علماء کی دستخط ہے میرے بھائیوں کئی علماء کے انہوں نے بیان کیا کہ ہم فرو میں مسئلے مسائل میں ہم امام بنیفا کو مانتے ہیں. عقیدے میں ان کو نہیں مانتے ہم لوگ جو بنیاد ہے جو اصل ہے اسی میں ان کو نہیں مانتے ہیں. کہ امام ونیفا کا عقیدہ غلط تھا عزب اللہ ذالک نہیں ان کا عقیدہ نہیں غلط تھا ان کی طرف نسبت کرنے والے دو بندیوں مریلیوں کا عقیدہ غلط ہے ان کا عقیدہ صحیح تھا صحابہ کے مطابق تھا سلف صالحین کے مطابق تھا ان کا عقیدہ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی کہ اللہ عرش پر ہے لیکن عرش کہاں میں نہیں معلوم اس کو بھی اس پر بھی کفر کا فتوا لگاتے تھے مام بولی فرحمۃ اللہ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ کیا مطلب کہا اس کا مطلب ایسی ہے جیسے تو اپنے بھائی سے کہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم بھائی کے ساتھ نہ ہو کسی دوسرے ملک اور شہر میں ہو ٹھیک ہے بات آگے سمجھ نہیں سمجھ آئی جیسے ہمارے مان ہمارے ملک میں کسی بھائی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے کیس ہو جائے کورٹ کچہری جانا پڑے پریشان ہو آپ کیا کہتے ہیں بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کیجیے آپ جو ہے جائیے کورٹ میں جائیے جو خرچ ہوگا ہم دیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں کیا مطلب آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کی ذات وہاں چلی جاتی ہے آپ دونوں گھڑ مل جاتے ہیں ہو جاتے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم آپ کی مدد کریں گے پیسہ لگے گا پیسہ دیں گے تعاون کریں گے ہر حال میں میں آپ کے ساتھ ہوں اور کہا کرتے تھے کہ ہم سفر تو القمر معنا چاند ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو کیا چاند تو اوپر ہے کہ نیچے بھائی چاند نیچے ہی ہے نا یا انسان کے ساتھ آ جاتا ہے چاند چاند اوپر رہتا ہے اس کی روشنی یہاں رہتی ہے سورج اوپر ہے اس کی روشنی یہاں ہے اللہ کے ذات اوپر ہے اس کی اس کا علم ہر جگہ ہے وہ کہا طبق اللہ علم کہ اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں ہے تو علم سے کوئی چیز خالی نہیں اللہ کے علم سے اللہ کی قدرت سے لیکن اس کی ذات اور اس پر جلوہ فروخت تو امام منیفا نے کہا اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اللہ برامین علم سے ہے تمہارے ساتھ اس کے علم سے اور اس کی قدرت سے تم نہیں بچ سکتے حتیٰ کہ ہمارے دل میں جو وسوسے آتے ہیں جو خیالات آتے ہیں ان چیزوں کا علم بھی اللہ ابراہین کو ہوتا ہے ہماری پلک جھپکتی اس کا بھی علم اللہ البرامین کو ہوتا ہے چوٹی چلتی ہے اس کا بھی علم اللہ علیہ البراہین کو ہوتا ہے پتا گرتا اس کا بھی علم اللہ اقبام ان کو ساری باتیں اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں پڑھتے رہتے ہیں آپ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے علم سے اور قدرت سے کوئی خالی نہیں ہے یہ اس کا مانا ہے اسی لیے امام محمد بنبل فرماتے ہیں وہ ساری آیتیں جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ نے شروع بیان کر دیا علم کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے علم کو اللہ نے بیان کیا یا تو شروع میں آ تو آخر بیان کیا یہ بتانے کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اپنے علم سے تمہارے ساتھ ہے ذات سے ہی ذات تو عرش پر جلوہ افروز ہے کہاں جلوہ افروز ہے عرش پر جلوہ افروز عرش پر بلند ہے کا جو عقیدہ ہے میرے بھائی یہ لوگ نہیں مانتے ہیں جی ہاں جو کیا نام ہمارے ملک کے بہت سارے لوگ ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں بھائی ہمارے ان کے ساتھ جو ہے یہ ہے کہ بھائی وہ لوگ اپنے عقیدے کو چھوڑیں اس عقیدے کو اپنائیں یہ مقصد نہیں کسی کی تصویر کرنا یا کسی کی تحقیر کرنا یا کسی کو ہیڈ کرنا یہ مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ یہ عقیدہ ان لوگوں کا پایا جاتا ہے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے لہذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی ان عقیدوں سے توبہ کیجئے یہ سلب صارحین کا عقیدہ نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ خیر چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے ہیں. آپ کی تذلیل کرنا آپ کو رسوا کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد یہ کہ آپ کو اللہ توفیق دے اور ان عقیدوں سے تعبہ کر لیجیے یہ سارے برے عقیدے ہیں یہ اسلام اور جو ہے حدیث اور صحابہ کے خلاف عقیدے ہیں یہ تین سو سال تک کا تمام لوگوں کا اس بات پر اجماع تھا جب جامعہ پیدا ہوئیے تب جا کر کے عقیدہ آیا ورنہ پہلے کوئی اس عقیدے کو نہیں جانتا تھا کہ اللہ رب لامن ہر جگہ ہے امام اوزائی فرماتے ہیں کہ تمام تابعین کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر اور یہ تیسری صدی کے اندر جب یہ سب فلسفے آئے اور علم کلام کاربی میں ترجمہ کیا گیا اور افلاطون اور ابن سینا اور ان کی کتابوں کے عربی میں ترجمے کیے گئے تب یہ سارے مبحث اور یہ سارے بحثیں اور مسئلے مسائل آئے اس سے پہلے مسئلے مسائل نہیں تھے سب کا ایمان اور عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جبلہ فروز ہے فطرت کے مطابق جی ہاں. جی ہاں جیسا کہ مشرقین کا عقیدہ تھا کہ اللہ اوپر ہے اس لیے مکہ کے مشرقین بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے اللہ کو رب مانتے تھے اللہ کو خالق مالک مانتے تھے ان کا جو روحیت اور توحید بعد کے اندر ان کے یہاں شرک تھا اور کچھ لوگوں کے ہاں روبیت کے اندر بھی تھوڑا بڑا شرک تھا لیکن وہ اللہ پر عمومی طور پر ایمان رکھتے تھے کہ اللہ ہی رب ہے اللہ خالق اللہ مالک اللہ اولاد دینے والا اللہ عرش کا مالک اللہ دنیا کا مالک وہی مارنے والا جلانے والا سب مکہ کے مشرق اس بات پر عقیدہ رکھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ جو سب کچھ ہے اس چیزوں کا مالک وہ اللہ کی ذات اوپر ہے باقاعدہ ان کا ایمان اور عقیدہ تھا یہ اس لونڈی نے بھی کہا کہ اللہ اوپر ہے حسین نے کہا رضی اللہ عنہ میں اسلام قبول کیا کہ اللہ اوپر ہے جی ہاں جو پریشانی میں اسی رب کو پکارتے ہیں اس علاقہ جو اوپر ہے تو میرے بھائی یہ بنیادی عقیدہ ہے یہ اور ہمارے بھی نے فرمایا تھا اس لونڈی سے آزاد کر دو یہ مومنہ ہے مطلب کیا ہوا ایمان لانے کے لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ عرص پر ہے ورنہ ایمان نہیں ہے اس کا مطلب صاف حدیث مسلم کی روایت ہے یہ کتنی آئے تھے پرانے مقدس کے اندر اور اس طریقے سے احادیث کے اندر بہرحال یہ آیت, آیت, آیت القرسی کی تفسیر تھی جو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس سے پہلے جو دورہ ہوا تھا کون شیخ آئے تھے ابھی جلدی جو ہوا تھا شیخ ابو رضوان صاحب ماشاء اللہ انہوں نے آیت القرسی کی تفسیر کی جانتے کتنے کتنے دروس ہیں ہاں آیت القرسی جی اکہتر یا چالیس ہے اکہتر ہے دیکھیں ماشاءاللہ یہ اکہتر درس ہے شاہد القرسی کی تفسیر پہ شیخ ابو رضوان صاحب محمدی جو آئے تھے ہم نے چار میں ختم کر دیا معاملہ یہ اکہتر درس کہہ رہے ہم جو ہے جی اکہتر شاید اس کا ہے کیا نام ہے جو سورے آخری جو دو, دو آئےتے ہیں کیا نام ہے سورہ بکرا کی اس میں شاید اکہتر ہے بہار چالیس ہی مان لے مان لے, لے تھوڑی دیر کے لیے تو کم ہے है? اسی لیے سب سے عظیم آئے ہے یہ آیت القرسی چالیس درس یا ستر درس میں انہوں نے اس کی تفسیر کی شعر بیان کیا اسی لیے قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے آیت یہ یاد تو ہے ہمارے یہاں کے لوگوں کو لیکن کرسی کا مطلب کیا نہیں جانتے لوگ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے اس کا مطلب علم ہے پوچھیں بھائی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی الزام لگا رہا ہوں آپ لکھئے فتویٰ بھی دیوبند کے علماء سے کرسی سے مراد کیا کہیں گے علم مراد ہے ہاں ان کا عقیدہ یہی ہے کہیں گے کہ اسے جو ہے علم مراد ہے اسے جو ہے کرسی نہیں مراد دونوں قدم رکھنے کی جگہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں قدم وہ مانتے ہی نہیں ہیں اللہ کے دونوں ہاتھ نہیں مانتے اللہ کی آنکھیں نہیں مانتے ہیں لوگ امام منیفا مانتے تھے کہتے ہیں تو قرآن میں تم کیسے انکار کرتے بھائی نبی قدیثوں میں کیسے انکار کرتے وہ مانتے تھے امام منیفا رام تو اللہ لیکن یہ لوگ نہیں مانتے اور اوپر کوئی الزام نہیں یا پوچھیے ان سے جا کر کے اور کوئی عالم ہو وہاں سے فارغ ہو قاسمی اسے پوچھیے بتائے گا لوگ جی ہاں ہم لوگ کسی پر الگزام نہیں لگاتے الحمد بلکہ زیادہ ان پر رہتا ہے اس سے کم ہم بتاتے ہیں جی ہاں تو اس لیے پوچھیا ہاں ان سے کہ کرسی کا معنی کیا ہے اور اس طریقے سے کیا نام ہے عرش کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے دو قدم ہیں کہ اللہ کی دو آنکھیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انگلیاں نہیں مانیں گے لوگ کہیں گے ان سب سے پیچھے تم مت پڑھو کیوں ان سب کے پیچھے پڑ دو سب عقیدہ ہی ہے یہ سب توحید کی باتیں کہیں کہ ان کے پیچھے مت پڑونا گمراہ ہو جاؤ گے نوز قرآن اور حدیث کے مطابق کی ایمان نہ ہے گمراہ ہو جائیں گے گمراہی کہاں ہے قرآن و حدیث سے ہر کر کے گمراہی ہے قرآن حدیث تو ہدایت ہے حق ہے اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے تو اس طرح کی باتیں میرے بھائیو اس لیے ہمیں ساری باتیں بتاتے ہیں کہ بہت ضرورت ہے عقیدہ کو جاننے کی اور سمجھنے کی اور اس طریقے سے اس کے مطابق ایمان رکھنے کی پھر آگے فرماتے ہیں مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ لہٰذا کان امن پر حادآ فی اللہ اسی لیے جو جس رات جو آدمی عشاعت کی تلاوت کرے گا حافظ آدمی کے لیے اللہ کی طرف سے ایک حافظ مقرر ہو جائے گا اس کی نگانی قرب ہو شیتان اور دوسری فضرت کیا حاصل ہوگی کی اس کے قریب شیتان نہیں آئے گا حتیٰ یہاں تک کہ وہ صبح کر لے صبح تک اس کے قریب شیطان نہیں آئے گا جو اس آت ال کو پڑھ کر کے سوئے گا ہماربی صمّم <سلام> جب جاتے تھے بستر پر تو آیت القرسی کو پڑھ کر کے سوتے تھے اس لیے اگر ہم آیت القرسی کو پڑھ کر کے سوئیں گے تو کیا ہوگا ایک تو ہماری نگرانی ہوگی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا ہماری حفاظ کرے گی حدیث کے اندر اس سے پہلے میں نے بیان کیا ہے آیت القرسی کی فضیلت میں اس حدیث کو ہے کہ حدیث کے الفاظ ہی ہے اور پھر صبح تک شیطان پریب نہیں آئے گا جب کو پڑھ کے آپ سوئیں گے اور جب کو پڑھ کے سوئیں گے اور جو سونے کی دعائیں آتی ہیں اس کو پڑھ کر کے سوئیں گے اور عطر پڑھ کر کے سوئیں گے آپ کی حفاظت ہوگی اور اس طریقے سے انسان کو جو بے چینی ہے یا نیند نہیں آتی یا اس طریقے سے اور بہت ساری پریشانیاں ہیں وہ ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں انسان سوچتا ہے یار دو دو گھنٹہ تک میں ہوں پلٹتا ہوں نیند نہیں آتی ہے آپ اس پر عمل کیجئے وضو کر کے سوئیے اتر کی نماز پڑھ کر کے سوئیے یا تعجد نہیں پڑھ سکتے کم سے کم اترک الماد پڑھ کر کے سوئیے اور اس طریقے سے ان آیتوں کو پڑھیے سورے بقرا کی آخری دونوں آیتیں سورے ملک پڑھیے جو نبی کی حدیث آپ ان کو پڑھ کر کے سوئیے دیکھیے دو چار پانچ منٹ کے اندر آپ کو نیند آ جائے گی یہ ساری دعائیں پوری نہیں ہوں گی کہ نیند آنا شروع ہو جائے گا اللہ تعالی سے حفاظت ہوتی ہے شیطان آپ سے بھاگ جاتا ہے سکون نازل ہوتا اللہ رب العامن کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے تجربہ کیجیے یقیناً بڑی آسانی سے انسان کو نیند آ جائے گی کہ اس کی فضیلت ہے کہ جس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کرتا فرشتہ بھیج کر کے اور ساتھ ہی ساتھ صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ البرامین ہماری اصلاح فرمائے اللہ البراہین ہمارے اندر عقیدۂ توحید کو پختہ کرے اور اللہ اب اپنے نبی کی سنت پر ہم سب کو زندہ رکھے قائم و دائم رکھے اور اللہ البرامن ہر طرح کے شرک اور بدعت و خرافات سے اللہ رب ہم سب کو محفوظ رکھے امین محمد والا علیہ و صابین مذاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ